بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والتین والزیتون انجیر کی قسم اور زیتون کی وطور سینین اور تور سینین کی وہ البلد الامین اور اس امن والے شہر کی لقد خلقنا الانسان احسن کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے ثم اسفل پھر ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا الین امنو امین مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے فمایوں کا لبو بدی تو اے انسان اس کے بعد بھی تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے اللہ کیا اللہ فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے